حل ہم اسلام آباد گئے اسلام آباد میں حضرت مولانا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب سے ملاقات ہوئی آپ جانتے ہیں کہ سید مفتی ادنان کاقے خیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے ایک نئی ریت ڈالی ہے اور پروفیشن لوگ جو ہے اسی طرح گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ جو لوگ ہیں ان کو ویکینڈ میں ہفتہ اتوار کے دن دینیات کی تعلیم دے رہے ہیں ہفتہ اتوار کے دن ان کے ادارے البرہان میں ہم نے دیکھا کہ آٹھ سو نو سو اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے نوجوان جو گریجویٹ تھے پوسٹ گریجویٹ تھے اور باقی پورے ہفتے میں مختلف سرکاری جاب کر رہے تھے نوکریاں کر رہے تھے اور اسی طرح کاروبار کر رہے تھے وہ چھٹی کے جو دو دن تھے ہفتہ اور اتوار یہ دن نکال کر یہاں پر آتے اور علم حاصل کرتے ہفتہ اور اتوار پورا دن دو وہ روزانہ پانچ پانچ پیریڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ علم حاصل کرتے ہیں ان کو ضروری بنیادی دینی معلومات مل جاتی ہیں اتنی معلومات مل جاتی ہیں کہ حلال حرام میں فرق کر سکتے جائز نجائز میں تمیز کر سکیں وہ سمجھ سکیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے کیا ہمارے لیے مفید ہے اور کیا ہمارے لیے مضر ہے یہ بہت بڑی شعور ہے اسی طرح ان کو اتنی عربی آ جاتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں پڑھتا چلتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمد رب العالمین الرحمٰن الرحیم اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے جب انسان کو قرآن پاک کا ترجمہ اور مفہوم آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جب نماز پڑھتا ہے اس کو لذت آتی ہے اس میں سرور آتا ہے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے یہ ایک نیا آئیڈیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیا اور یہ جو سلسلہ ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلنا چاہیے تاکہ کالج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے اندر لازمی ضروری دینیات ان کو آ سکے ان کا اضافہ ہو سکے